الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم اهدنا رشدا واعذنا من شرور انفسنا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 جمہور صحابہ اور تابعین اور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ صورت مکی ہے اگرچہ بعض علماء اسے مدنی بھی پرار دیتے ہیں اور یہ بھی سیدنا عبداللہ ابن عباس سے ایک اور روایت سیدنا اطاع الخراسانی جو ان کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے انہوں نے سیدنا عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت کی ہے کہ یہ صورت مدنی ہے لیکن کچھ دوسری جو زیادہ اصح طرق ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس سے ان سے ثابت ہوتا ہے کہ صورت مکی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مکی ہونے پر ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ مکی زمانے ہی میں ایک لئی الجن ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی تعلیم کے لیے تشریف لے گئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صحابہ کے سامنے صورت تلاوت کی تو آپ نے ان سے پوچھا کہ ما لکم ساکتون تم خموش کیوں ہوں الجنج او او کما قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن منكم تم سے بہتر جواب دے رہے تھے جب میں ان کے سامنے یہ سورت پڑھ رہا تھا اور جب میں پڑھتا تھا کہ تو وہ تم سے بہتر جواب دیتے تھے تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ کیا جواب دیتے تھے تو فرمایا کہ وہ کہتے تھے یہ حدیث صحیح ہے اور اس, اس حدیث میں یہ بھی استدلال ہے کہ اعلیٰ سے مراد نعمت ہے کیونکہ کیا فرمایا جنوں نے کیا جواب دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کے جواب پر سکوت بلکہ اس کی مدح فرمائی تو ایک لحاظ سے اب یہ سنت تقریری ہو گئی سنت تقریری اور سنت تقریری سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نعمت ہی مراد ہے اعلیٰ سے ٹھیک ہے لیکن بہرحال جن علماء نے نعمت کے علاوہ بھی کچھ چیزیں مراد لی انہوں نے کہا اس حدیث سے تو بس یہ پتہ چلا کہ نعمت تو مراد ہے ہی لیکن یہ تو معلوم نہیں ہو رہا کہ نعمت کے سوا کچھ اور مراد نہیں ہو سکتی تو پھر کہا مفسرین نے کہ پسندیدہ ہے کہ انسان ایک آدھ دفعہ اس صورت میں فبی الیہ علی اور ابی تلاوت کرتے ہوئے دل میں یا تلاوت کی لے میں نہیں بلکہ طرح خاموش ہو کے پھر یہ الفاظ پڑھنا یعنی فبی الیہ عالیہ اور لئی سب کا ربنا نکذب ٹھیک ہے اور اس میں چونکہ خطاب بھی مراد ہے من من ربین وال اور اس کو نعامی کا ربنا بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ربنا پڑھیں گے تو یا ربنا ہو جائے گا مگر نہ کا میں کاف کی ضمیر کا بدل ہو جائے گا میں کا ربنا ٹھیک؟ اس کا کیا جنہوں نے جواب ہاں دیا کہ اے ہمارے رب ہم تیری کسی بھی نعمت کی تکزیب نہیں کرتے جھٹلاتے نہیں ہیں تمام نعمتوں کا اقرار کرتے ہیں، لئی سب نیامکا ربنا یا ربنا نکندا کل حمدو باقی جو روایت ہے کہ صورت الرحمان کیا مشہور ہے ایک تو جیسے سورہ یاسین قلب القرآن مشہور ہے سورت الرحمٰن کیا مشہور ہے ہاں عروس القرآن عروس القرآن آئین کے اوپر فتحے کے ساتھ وہ ایک روایت میں ذکر ہے وہ روایت سندن ضعیف ہے تو عروس القرآن کا مطلب ہوا قرآن کی دلہن یعنی دلہن سے مراد جس طریقے پر دولن کو مزین کیا جاتا ہے اسی طریقے پر یہ صورت بھی مزین ہے لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اٹھارہ دفعہ 18 دفعہ یہ نہ سبھی تو جو ہے اس کی تکرار ہے بعض باز اور علماء نے کہا کہ تکرار محض نہیں ہے بلکہ ہر موقع پر کسی نئی نعمت یا کسی نئی قدرت یا نئے عجائبات کے بیان پر سوال کیا جا رہا ہے سبھی الیہ اعلیٰ یوربی جی نہیں عروس جو ہے وہ بولا جائے گا مزکر مونس کے لیے عریس مذکر کے لیے عریس عریس کون ہے عریس کون ہے دلہ لیکن اگر کہہ دیا جائے عروسان ٹھیک ہے یا عریسان تو پھر دونوں مراد ہوتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں نا والدان والدان تو دو نہیں ہو سکتے ہیں ایک والد ہوگا ایک والدن ہوگی لیکن اغلبن تو عریسان اگر کہا جائے یا عروسان تو دونوں مراد ہے اس لیے کہا جاتا ہے جاءل الروسان جے اروسان یا جا الع تو اس سے مراد ہے العروس العاریس العروس عرس کس کو کہتے ہیں شادی کو عرس کیا ہے شادی ہے عربی میں بھی شادی ہے عرس جس کو ہم عرس کہتے ہیں اب بلّہ من الشادی کیوں اس لیے کہ شادی میں کیا ہوتا ہے وشال ٹھیک ہے تو یوم وسال کیا ہوتا ہے یوم عرس یوم وسال کیا ہے یومِ عرس یعنی جب بزرگوں کا عرس منایا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دن ان کے لیے شادی کا دن تھا شادی سے مراد ہے خوشی کا دن شادی کا دن کون سا ہوتا ہے خوشی کا کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و سے وصال ہو گیا ان کا تو یومِ وصال تو وصال اصل میں فراق کے مقابلے میں ہوتا ہے وصال کس سے ہوتا ہے محبوب سے فراق کس سے ہوتا ہے محبوب سے فراق بہت انل محبوب ہے اور وصال جو ہے وہ قرب الل محبوب ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ایک شیخ تھے پچھلے زمانے میں شام کے بڑے شیخ حمدی العرا دمشق دمش کے صوفی شیخ تھے بہت بڑے عالم بھی تھے لیکن اس طرح کے عالم نہیں تھے لیکن بڑے بڑے علمات جو ہیں وہ ان کے پاس جاتے تھے اور برکت اور صاحب کشف اور کرامات بزرگ تھے تو وہ کہتے تھے جب ان کی عمر اسی کے نوے سال کے آس پاس تھی کہ انہوں نے کہا کہ تم لوگ موت سے ڈرتے ہو ٹھیک ہے مجھے تو اس لح لحظے لہجے کا شدت سے اشتیاق ہے کہ جس لہجے میں دنیا سے رخصت ہوں ٹھیک ہے انا اشتاق دنیا اور پھر وہ اپنے شامی لہجے میں کہتے تھے کہ سمانین سمان اوناجی جیل مشتل مشتلو یعنی مشتاق اللہ و اقاف کو حمزہ بولتے ہیں یعنی میں اسی سال ہو گئے کہ میں خدا سے تحجد کے وقت مناجات کر رہا ہوں یعنی مند و ثمانین ثنا یعنی اسی سال وہ تحجد پڑ رہے کہ اناجی رب ہُوی منظمان ثنا وہ مشتعل مشتل مطلب آن انا ان اصل ان ان ان من احب لکھا اللہ احب الله لکھا جو اللہ سے ملاقات کی محبت رکھتا ہے اللہ اس سے ملاقات کی محبت رکھتا ہے تو اس لحاظ سے ایسے لوگوں کے لیے تو موت جو ہے وہ تو شادی کا دن ہے عرص ہے وہ تو یوم وشال ہے تو اللہ مشت لوہ اور وہ جو ان کے شاگرد ہیں بڑے بڑے علماء وہ کہتے ہیں کہ جو ان کی اس عامیہ کے اندر جو تاثیر تھی وہ ہماری فصا میں نہیں ہے ٹھیک ہے ہم تو کہیں گے وہ لہ لہو بہت اعراق بنا کے اس کا صحیح طریقے میں اس میں تو کوئی تاثیر ہی نہیں اللہ مشت لوح میں جو تاثیر ہے وہ مشتاقن یہی بنے مشتاق ان تو آب اللہ الرحمن الرحمن قرآن اختلاف ہے وہ جو آیات کی کے عدد کے بارے میں اختلاف ہوا ہے نا پڑھتے ہیں کوفی اور بصری میں ہمارے ہاں تو چھ زیادہ مشہور ہے اس کے سوا بھی تو یہاں دونوں آراہ ہیں اور کچھ نے الرحمن علم القرآن پر ایک آیت مکمل کی ٹھیک ہے اور ہماری جو قرآت ہے اس میں الرحمن الگ آیات ہے الم القرآن الگ آیا یہی ہے نا یہی لکھا ہے تو یہ چار آیات ہو گئی ان کے یہاں یہ تین آیات ہے پہلی آیت کیا ہے اور رحمان الم القرآن خلق انسان الگ آیت ہے علامہ بیان جو ہے وہ الگ آیت ہے پھر دوسری بات یہ بنی کہ ارحمٰن جملہ تامہ ہے یا یہ صرف مبتدا ہے ٹھیک اور رحمان جملہ تامہ ہے کہ صرف مبتدا ہے تو زیادہ قبی رائے ہے کہ یہ مبتدا ہے خبر آگے آ رہی ہے وہ آیات میں الرحمن من الرحمن علم القرآن خبر اول خبر اول خلق الانسان خبر ثانی المح البیاں خبر ثالث سمجھا رہی ہے کہ نہیں یعنی یہ تین اخبار ہیں جو اور رحمان مبتدا کیے ہیں ان کو تین خبریں کیوں کہا گیا بیچ میں عطف نہیں ہے اگر عطف ہوگا تو ایک ہی خبر ہوگی پھر ہم عطف کی صورت میں کیا کہتے ہیں کہ دوسری خبر دوسرے جو خبر نہیں ہے وہ پہلے پہ ماتوف ہے اور تیسری بھی پہلے پہ مات... یہی ہوتا ہے نا واحو کے نتیجے میں اگر ہوتا ہے اور رحمان علام تو یہ خبر و خلق ال انسان تو خبر ایک ہی ہوتی تو اس کو تین خبریں کیوں کہا اس لیے کہ یہ بغیر عطف کے حالت اور رحمٰن مبتدا اور بعض نے کہا کہ ہوا اور تو یہ مبتدہ خبر ہو جائے گا پھر علم القرآن پورا جملہ ہوا علّام القرآن ہوا خلق السان ہوا بات ایک ہی ہے لیکن زیادہ اس میں جو وہ ہے نا بلاغت وہ علماء نے کہا کہ الرحمن کو مبتدا ماننے میں جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا الرحمن تو سوال پیدا ہوا کہ رحمان کون ہے کیونکہ یہاں ایک روایت یہ بھی ہے سعید عبدالم نے مسعود سے کسی صحابی سے کہ جب سور فرقان کی آیت نادل ہوئی نا کہ وہ کہتے تھے رحمان کون ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ مَسْجُدُ لِلْرَحْمَانِ قَالُوا وَمَرْرَحْمَانِ تو اس کے جواب میں یہ سورت ناظر ہے الرحمن اب بدہ جارہا ہے وہ کون ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان تو یہ تعریف ہے رحمان کے تو واللہ عالم تو الرحمن میں اگر آپ اس کو ملتدہ ماننے اور آیت کو مکمل ماننے اور رک جائیں تو اس سے کیا چیز پیدا ہوتی ہے کہ سامے اور مخاطب کے ذہن میں اشتیاف پیدا ہوتا ہے یعنی yani, اگر آپ رک جائیں گے اور رحمٰن آپ سامنے بولے کس کی بات ہونے لگی تو پھر کہا جائے گا علم القرآن ٹھیک ہے خلق الانسان علامہ البیہ تو <فحتلاص> الرحمن مبتدا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ فالان کے وزن پہ مبالغے کا سیغہ ہے اور اختلاف ہے علماء میں رحمان اور رحیم کے بارے میں حدیث میں آیا رحمان الدنیا رحیم ال و رحیم کے اندر استمرار و دوام ہے فعلان کے اندر جوش ہے تحیج ہے, حیاجان ہے تو دوسری رائے جو بہت قوی ہے اللہ و عالم اور بہت سے علماء نے اسے اختیار کیا میں نے ذکر کیا تھا اور کیا ہے اور رحمان صفت ذات ہے رحیم صفت فیل ہے یعنی اللہ کے اندر جو صفت ہے قدیم ازلی ابدی وہ کیا ہے رحمت کی اور اس صفت کا جو عملی اظہار ہوتا ہے اس سے جو اللہ کا نام مشتق ہوتا ہے وہ رحیم ہے بات بات ہے اس لیے رحیم کے ساتھ سلا آ جاتا ہے رحمان کے ساتھ سلا نہیں آتا اور قرآن مجید میں بھی نہیں آیا یعنی یہ نہیں کہا گیا اور رحمان البل انسان بلینا رحمان الرحیم نہیں رعوف الرحیم ٹھیک ہے <تصفيق> وکان بلین <بِالْمُؤْمِنِنَ> رحیمن اللہ رحیم صفته صفته فهي صفت القدیم او صفتیم فہی صفت اور رحمانیہ صفتو اور تو یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تو یہاں کیا مراد ہوگا اور رحمان یعنی اللہ کی وہ صفت قدیمہ اور اس صفت قديمة کا کا ظہور کیسے ہوا اللہ قرآن مراد علما القرآن یعنی رحمان کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر قرآن وجید ہے اور رحمان اور ومن دلا رحمانی ومن غور صفت ہی ہے اس نے قرآن کی تعلیم دے دی ہمارے جو ننبا ہے وہ بتایا کرتے تھے کہ بھائی رحمان جو ہے وہ اللہ کی وہ صفت ہے کہ جس کے سب سے زیادہ انسان محتاج ہے اور اللہ سبحانہ اللہ و نے بہت نعمتیں نادل فرمائیں لیکن سب سے بڑی نعمت قرآن ہے اور اللہ تعالی نے بہت سی مخلوقات پیدا کی لیکن اشرف المخلوقات انسان ہے اور اللہ نے انسان کو بہت سی صلاحیتیں دی لیکن سب سے بڑی صلاحیت اس کا تعقل ہے نطق ہے بیان ہے ٹھیک ہے اور پھر کہا کہ یہاں وہ بخاری کی حدیث بیان کرتے تھے ان عثمان ابن عفان رضی ان عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عن خیر ٹھیک ہے کیونکہ یہاں سے کیا پتا چلا کہ انسان کے پاس سب سے بڑی صفت کیا ہے والبیان اور انسان کو سب سے بڑی تعلیم کیا دی گئی ہے القرآن فعال انسانی بیان القرآن افغل صفت انسان ہی صفت وہ افضل الموجودات ہوا السان وہ افغل العلوم فعل الانسان الذي هو اشرف المخلوقات ان يستعمل افضل صفاته من اجل افضل العلوم اپنی سب سے بلند صفت کو سب سے اعلی ان پر استعمال کرے سمجھا رہی ہے کہ نہیں یہ پتہ چلنا ہے اسے اور ابن اتيه نے بھی یہ حدیث یا نقل کی ہوئی ہے کیا فرماتے ہیں الرحمن بناء مبالغه من الرحمه بنا وہ مبالغ یعنی مبالغہ کا سیگا بنا ان کے یہاں بنا بولا جائے گا سیغ مراج اسٹرکچر ٹھیک ہے وہ ہوا اسم اختص اللہ تعالیٰ احد غیر بھی <اللَّه> کسی پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا رحمان نام نہیں رکھا جا سکتا رحیم رکھا جا سکتا ٹھیک ہے یعنی رحیم نام رکھ سکتے ہیں کیونکہ رحیم صفت فعل ہے تو ہمیں بھی کہا گیا کہ اس فعل کا مظاہرہ کرو رحمان نام رکھنے کی اجازت کیونکہ اللہ تعالیٰ کہا گیا پتا چلا اسم جو ہے یہ اللہ نے اپنے لیے خاص کیا اختص اللہ تعالیٰ بال اتصافی بھی اچھا پھر وہ کہتے ہیں فور بتایا الرحمان آیت الطامہ انَََ تقدیر یعنی یہ اس اس کے قائل ہیں کہ یہ آیت تاممہ نہیں ہے لیکن بعض نے یہ نقل کیا کہ یہ آیت تامہ ہے یعنی الرحمن کو وہ آیت تامہ قرار دیتے ہیں ہماری قرآن میں یہ آیت تامہ ہے اس کے بعد کہتے ہیں وقال یہ کہتے ہیں جمہور کا کالم وفهمته بالفضل. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیركم من تعلم. ال قرآن اور آگے بھی بڑی کام کی بات کی مخلوق ان کرتا في في اشار یعنی قرآن مجید میں یہ قرآن کا جو لفظ ہے یہ چون دفعہ ذکر کیا چون دفعہ قرآن مجید میں آیا کہیں بھی اشارہ نہیں ہے کہ جیسے اللہ نے خلاقہ کا کوئی اشارہ دیا ہو ٹھیک ہے اور اس کے مقابلے میں انسان کیا کہتے ہیں وہ ذکر السانز علی کا کہہ سمانیہ تاشار انسان کا ذکر اس سے کوئی ایک تہائی کیا اٹھارہ دفعہ کلوحا نسط نص... علا خلقین تمام جگہوں پر آیات نس ہیں اعلی خلق انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اس سے یہ وہ ہے وہ اہل سنت کا وہ قول ثابت کر رہے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ کی صفت ہے تو علم قرآن ہے خلق القرآن نہیں ہے. خلق النسان ہے بسم رب الدی خلق خلق النسان من و رب کا القر اچھا اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوا علم القرآن کہ علم القرآن میں مفول ثانی کون ہے علام علم تین مفول بھی آ سکتے ہیں دو بھی آ سکتے ہیں علم قرآن من ٹھیک ہے تو دو آرائے ہیں انسان علام القرآن الانسان اور دوسری دوسری رائے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ کس کو تعلیم دی ہے ڈائریکٹ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے تو علم القرآن ہو جائے گا علامہ محمد الما محمد انقرآ خلقل انسان یہی دو ہیں علف لام الفلام ہے یا للاستغراق ہے یا الفلف ہے ٹھیک ہے یعنی کوئی خاص شخص مراد ہے یا سب مراد ہے تو ابن عطیہ کہتے ہیں تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ہے جیسے علم القرآن میں بھی وہ کہتے ہیں تخصیص کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کے علامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہاں بھی جن لوگوں نے کہا یہ بھی رائے موجود ہے خلق الانسان اِ خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری رائے یہ کہ علی فلام یعنی جس مخلوق کو انسان کہا جاتا ہے جس پر ماہیت انسان کا اطلاق ہوتا ہے اس کو اللہ نے پیدا کیا خلق الانسان انسان ٹھیک ہے البیان اب ہو کی ضمیر جا رہی ہے پیچھے الانسان کی طرف اگر آپ الفلام دل لے لیں یا استغراق لیں تو پھر وہیں جائے گی علامہ کل ال انسان اور اگر آپ وہی رائے لے لیں گے پیچھے کون مراد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مطلب مطلب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم فَهُوَ يُبَلِّغُهُ فَهُوَ يُبَلِّغُهُ تو پھر کیا محمد صلی الله عليه وسلم وہ بھی لیکن بہرحال پھر الانسان سے ایک انسان اگر آپ نے مراد لینا ہے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصیت نہیں ہوگی پھر جنس ہے یعنی خلق الانسان انسان میں پہلے انسان حضرت آدم ہی ہے لیکن خلق ال جنس کا کیا مطلب ہوتا ہے جنس کا مطلب ہوتا ہے ماہیت کا بیان ٹھیک ہے یعنی ہر وہ شخص جو حیوان ناطق ہے اس کو بیان سکھایا علامہ البیاں اگرچہ سعیدنا آدم بھی لیے گئے ٹھیک ہے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم <متصفح> <متصفح> جی جی وہیں جا ہے <رہی متصفح> <متصفح> ہو کی ضمیر اگر لائی جانے کے سوا کوئی اور چارہ ہے یا آپ کہہ رہے ہیں اگر ہو کی ضمیر جو ہے وہ لائی جائے انسان کی طرف اگر نہ لائی جائے پھر کہاں لے کے جائیں ہاں ممکن نہیں یہاں کوئی رائے نہیں علمہ البیان کا مطلب علامہ انسان ہاں انسان میں اختلاف ہوگا انسان المراد بھی سعیدم و سیدنا محمد صلی اللہ علام و المراد بھی کل البشر لیکن علمہ ہُو البیان میں انسان ہی ہے اور یہاں سے پتا کیا چلا یہ جو خاص صلاحیت انسان کے اندر ہے یہ ان کے اندر کوئی نہیں ہے کن کے اندر جن ابھی بتاتا ہوں بیان سے مراد بولنا نہیں ہے جی جی آپ نے بتایا ہے تو <تسجل> ایمپلیفائی تو ہو جائے گا لیکن بہرحال خصوصیت انسانی کی رہیں گی پھر بھی یعنی وہ تابع ہو جائے گا جیسے ان کے اندر ہم کہیں کہ رسول نہیں آئے مثلا جیسے اہل سنت کہتے ہیں تو رسول نہیں آئے تو وہ رسولوں کے تابع تو ہیں اور رسول کی رسالت تو ان جنوں تک پہنچ جائے گی ایمپلیفائی ہو جائے گی لیکن بہرحال وہ خصوصیت تو انسانوں کی رہے گی ٹھیک ہے پھر بھی وہ بتبع داخل ہوں گے بالاصعلہ داخل نہیں ہوں منطقی ناطق پورے تو نہ ہوگا یعنی جو ہے وہ ناطق فصل ہے جنس جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں جینس اور فصل کو کیا کہتے ہیں جینس اینڈ ڈفرینشیا دونوں پائے جانے دونوں جزے محیط ہوتے ہیں لیکن بہرحال آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ناطق تو ہے ناطق نہیں ہے نا وہ یہی ناطق نہیں ہے ابھی اس کی وضاحت مختصر کرتا ہوں اچھا دوسرا یہاں بہت سی تفسیروں میں آپ دیکھیں گے جنہوں نے مراد لیا الخلق ال انسان انسانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علامہ البیان میں علم کا بیان بھی کچھ نے بیان کہا ہے نا کچھ نے کہا بیان سے مراد ہے علم علم تواز مجید کے بارے میں کیا ہے یہ ترجمہ ملے گا علم القرآن اس کی تفسیر کیا کی جاتی ہے قرآن مجید میں علم و من و نبینا محمد صلی اللہ وسلم ہوں دوسرا نے کا بیان سے مراد صفت نط نہیں ہوتی کہ میں منہ سے بول رہا ہوں یہ اس کا لازمہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے لازما ہے صفت بیان ہے تعکل اور تجرید کی صلاحیت جس کے ذریعے علوم آگے بڑھتے ہیں اور زبان اسی سے بنتی ہے نا میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ نام رکھنے کے لیے جو صرف پروسیس نام رکھنے کا وہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے اس میں آپ کے پاس تعقل تجریدریکشن کی صلاحیت ہوگی تو نام رکھا جائے گا وقتنا آپ ہر گلاس کے لیے الگ لفظ رکھیں گے یہ یہ پھر آپ نے ان سب کو جمع کر کے گلاس بنا لیا نا تو کہا کہ یہ جو تعقل کی صلاحیت ہے یہ تو لغت بنانے کی صلاحیت ہے اسی پر علوم کا ٹرانسفر ہونا منحصر ہے ٹھیک ہے اسی سے علم آگے بڑھتا ہے اسی سے انسان ترقی کرتا ہے حیوان نے ابھی تک ترقی کیوں نہیں کی اسی وجہ سے کہ وہ حیوان ہے اس کے اندر تعقل نہیں ہے تو یہ جو انسان کے اندر خصوصی علم رکھا گیا ہے کہ وہ اپنے علوم کو مستقل ترقی دیتا چلا جاتا ہے یہ انسان کی خاصیت ہے علم ال وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه اور اسی لیے انسان سارا خلیفۃ اللہ فی الارض والجن ليس والجن ليس خلیفۃ اللہ فی الارض هم تبع للانسان ولذلك هم يتبعون نبینا صلی اللہ علیہ وسلم. ويدو أن ما عندهم هذا العلم التقدم في العلم والاستمرار في العلم والترقي في العلم هذا لا يوجد عندهم ولذلك هم يحضرون مثل هذه المجالس لا أقول مثل هذه المجالس مجالس العلم هذا ليس مجلس العلم مجلس مجالس العلم هم يحضرون يعني في درس الحديث ودرس القرآن ودرس الفقه ودرس أصول الفقه هم يحضرون ويتعلمون من البشر إنهم ما يستطيعون تجرید کس درجے میں یہ تو ہم نہیں جان سکتے لیکن اس درجے میں نہیں ہے کہ وہ اپنے علوم کو تراکم کا مطلب ہے علوم سے علوم پیدا کرتے چلے جائیں لیکن صرف قرآن اور حدیث نازل ہوئی ہے نا اللہ کی طرف سے کیا علوم پیدا کر دیا ہم نے علم، علم،, علم،, علم،, علم علم لغات الگ ہیں بلاغت الگ ہیں اصول الفطر ہیں اس میں منائے یہ سب کیا ہے یہ سب نسل کو سمجھنے کے لیے کہ علامیہ نے لکھا کیا ہے سوری علامیہ نے کہا کیا کہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ سارے علوم انسان نے بنائے نہیں بنائے اب یہ سارے علوم جنات نے کوئی نہیں بنائے کیونکہ جن لوگوں کا جنات سے رابطہ رہا ہے جیسے بڑے بڑے شیوخ ہوتے تھے وہ انہی کے پاس تعلیم حاصل کرتے تھے یعنی ان کے یہاں اس طرح کے علمی ٹریڈیشن نہیں ہے جو انسانوں نے بنایا ایسے ہی ہے نا تو یہ کوئی خاص صفت علامہ البیان کی جو ہے ٹھیک ہے وہ انسانوں کے پاس علامہ ہو البیاں وما علم الجن البیان اللہ اسپیکنگ اس اسپیچ جو ہے ہاں بالکل یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے بیان ہی کا ایک حصہ ہے لیکن دیکھیں کسی درجے میں اسپیچ حاصل ہے حیوانات کو بھی کیونکہ ایک اسپیچ کا مقصد ہوتا ہے کچھ مافی ضمیر بیان کر دینا اس درجے میں تو اللہ نے بہت سی ہو سکتا ہے مخلوقات کو دی ہو لیکن ہم جس اسپیچ کی بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے یہ سارے عقلی علوم بھی ہیں ٹھیک ہے تو وہ کسی کے پاس نہیں ہے کہ میں نے تو کی ہے اگر میں اس کو بیان نہیں کر سکتا ہوں میرے اندر سمندر ہے جو بھی لم ہے اس کا کیا فائدہ ہاں لیکن وہ جس کے پاس سپیکنگ پاور نہیں ہوگی اس کو علوم بھی حاصل نہیں ہوں گے اس معنی میں اسپیکنگ پاور سے برا صرف زبان نہیں کیونکہ جو انسان ہے اور اللہ نے اسے سے نہیں دی وہ ہے انسانی ٹھیک ہے وہ ہے وہ ہے اس کو ختم نہیں ہو گیا کیوں ختم نہیں ہو گیا اس لیے کہ وہ تعقل رکھتا ہے اور جو عاقل نہیں ہے انسان وہ مکلف نہیں رہتا اگر آپ کہیں گے واقعی پاگل ہی ہوگی اس کے اندر تعقل بھی نہیں ہے مکلف بھی نہیں ہے انسان مکلف ہے نا انسان کم مکلف ہے اگر عاقل وہ بالغ تو صحیح کہہ رہے ہیں لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ اس اگر میں میرے پاس بہت سے علوم ہوں اور میں بیان نہیں کر سکتا تب بھی میں انسان ہی ہوں بات ہو رہی ہے ان, ان علوم کے کی کنسیپشن کی جس کی آپ کنسیو کی بات کر رہے ہیں تو کنسیپشن حاصل کر سکتا ہوں کہ نہیں یہی کافی انسان بننے کے لیے ٹھیک تو باقی بہت سے لوگ ہو سکتا ہے علوم کا خزانہ ہو لیکن ان کے پاس بیان کی صلاحیت نہ ہو ممکن ہے لیکن بلکہ بڑے بڑے بزرگ سمپل سمپل ارتاب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ حمدی العرابی جن کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ وہ عالم بھی اس طرح کے نہیں تھے لیکن وہ علماء ان کے پاس بیٹھتے تھے کہ ان کے کلام میں کرام ہوتا تھا سمپل سا تاثیر ہوتی تھی بس تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بفسا بھی نہیں بول سکتے تھے یعنی فسا زبان وہ تو عامیہ ہی بولتے تھے لیکن عامیہ میں بھی تاثیر تو عامیہ تو نصف زبان ہے آمیہ جو ہے نا وہ آدھی زبان کہتے ہیں اس کو جس کو صرف عالمیہ آتی عربی نہیں آتی صحیح بولنی کہتے نصف نصف زبان وہ مدینہ یونیورسٹی میں ایک صاحب پڑھتے ہیں عابد ان کا نام ہے یہاں سے ایک سال کورس کر کے گئے اور پھر وہ مودی یونیورسٹی میں وہ ہندوستان سے آئے تھے بمبئی سے تو وہاں ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ میں بیٹھ کے گاڑی میں جا رہے تھے ٹیکسی میں تو ہم مختلف وہاں طلبہ آتے ہیں کوئی امریکہ سے ہے تو کوئی برطانیہ سے جرمنی سے اور ادھر سے اور ادھر سے اسلامی یونیورسٹی میں اسلامی یونیورسٹی مدینہ کی جو ہے تو کہتے ہیں ہم باتیں کر رہے تھے اور اس طرح کی ہماری باتیں چل رہی تھیں کہ ایک کہہ رہا تھا کہ مجھے تین زبانیں آتی ہیں کہ چار آتی ہیں مجھے بولنی اور وہ سب تو وہ ڈرائیور بے جو تھا وہ عربی بھی تھا وہیں کا کوئی بدوسا تو اس کو سمجھ نہیں تو اس نے کافی دفعہ کیا کہ آپ جب اتارنے لگا کہ آپ کو بڑی زبانیں آتی ہیں مجھے تو بس آدھی زبان آتی ہے ٹھیک ہے مجھے صرف آدھی زبان آتی ہے کیونکہ میں صرف اپنی یہاں کی جو لوکل سلینگ ہے وہی بول سکتا ہوں بہر ویسے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ایسے لوگوں کے سامنے جو بیچارے ہوں گے اپنے فضائل کا اتنا تذکر نہیں کرنا چاہیے ہو سکتا ہے وہ اگلا بندہ جو ہے وہ تھوڑا سا شرمندہ ہو رہا ہو کہ یہ صاحب تو بول سکتے ہیں بہرحال طالب علموں کے سامنے کر دینا چاہیے کبھی کبھار تاکہ ان کے اندر شوق پیدا ہو ہوں اور الما البیا اور علم القرآن یہ واقعی یہاں نتیجہ محسوس ہو رہا ہے کہ بیان میں اگر تعقل ہے تو تعقل قرآن کا ہوگا اس کو کیا کہتے ہیں تعلم اور اگر بیان میں تعقل کے بعد سپیچ ہے تو پھر بیان کس کا ہوگا قرآن کا وہ اس کو ہم کہتے ہیں تعلیم خیرم القرآن تو تعلم کیا ہے تعقل صفت بیان کے اندر ہے کانسیپچلائز کرنا ٹھیک ہے اور بیان کیا ہوگا تعلیم ہو جائے گی تو بیان کے اندر صرف تعلیم نہیں ہے بار ذہن میں رکھیے گا بیان کے اندر تعلم بھی ہے خیرہ القرآن ولونتن و ملع ذکر اللہ و عالمن یہ تین چیزیں ہیں اگر دنیا کی ملونیت سے نکلنا ہے تو یہ تین چیزیں ذکر اللہ یا انسان عالم ہو یا متعلم ہو وما والا لاہم اور جو ان کے ساتھ ہے یعنی اگر وہ عالم اور متعلم بھی نہیں ہے لیکن هو يحب العلم يحب العلماء، يحب المتعلمين فهو ایدن خرج من العلما فہوۃ دنیا خراج دنیا و دخلا فی رحمۃ اللہ بحسبان کے بارے میں دو رہے ہیں ایک یہ کہ غفران سبحان کے وزن پہ مزدر ہے ٹھیک ہے حسیب نہیں بلکہ کس کا حسابا يحسوبو حسابا يحسوبو نصرا ینصر حساب کتاب کرنا حساب کتاب کرنے کو کیا کہتے ہیں اسی سے حاصب ہے حاسب اور ہاسب جو ہاسوب کمپیوٹر کو کہہ دیتے ہیں اور حاسب کس کو کہتے ہیں کیلکولیٹر کو اس کو حاصب العالی کہتے ہیں الحاسب العالی اور محاسب کس کو کہتے ہیں ہاں آڈیٹر یا اکاؤنٹنٹ جو ہوتا ہے اکاؤنٹنٹ بھی ہے اس کو کیا کہتے ہیں محاسب تو یہ سب چیزیں حسب یا صبح سے بتا کے رہیں حساب کتاب کرنا ہے دی. ریاضی جس کو کہتے ہیں نا حساب وہی ہے یہ تو اس کا منظر کیا ہے حسبان اس کا منظر کیا ہے حسبان یہ پہلی رائے ہے دوسری رائے یہ کہ حسبان جو ہے وہ حساب کی جمع ہے ٹھیک ہے جس طرح شہاب شہاب ہے نا شہاب ال شہاب کی جمع آتی ہے جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں شوہ اور اس کی دوسری جگہ کیا ہے شوہبان تو شہاب کی جمع شہبان اسی بدن پہ حساب کی جمع حسبان بات بولے ہو رہی بات ایک ہی بنے گی یعنی الشمس والقمر بحسبان حسبان کا مطلب ہے سورج اور چاند حساب کتاب کے ساتھ ہیں یعنی والقمر وقمر یعنی ویس بہانی فما بالحساب او بالحسابات حساب مختلف حسابوں کے ساتھ حساب سردی کا اور گرمی کا اور سمجھ رہی ہے اگر جمع لے لیں اور اگر مزدر لیں گے تو حساب حسب یا کا دوسرا مصدر ہے حساب بھی حسب یا سب و حساب و حسب و و یس جدان اور نجم وشجر شجر یہاں صحیح تر قول یہ ہے کہ ان نجم سے مراد اگر یہ رائے موجود ہے وہ ضعیف ہے اور رائے کہا کہ نجم نجم نجمن کا مطلب ہوتا ہے سورج ستارہ بھی اچانک آ جاتا ہے نا تو زمین سے جوش شے اچانک نکل پڑے وہ بھی اس کو کیا کہا جائے گا نجم نبات میں شامل ہیں کلن الحجن ٹھیک ہے تو یہاں لیکن کے نجم خاص ہے کیونکہ شجر کے مقابلے میں آ رہا ہے بگرنا نجم کے اندر ما يطلع من الارض لیکن جو لدی لہو ساخ سے مراد تنا ٹرنک جس کو بھی پڑھا بھی ہے عجاز نخ، عجاز وسما رفا اب تو خدر حیات صاحب کو یاد ہو چکا ہوگا کہ اسما جو ہے وہ حالت نصب میں کیوں ہے یاد ہو گیا ہے جی اب تو یاد ہو گیا ہوگا آ المیزا دے تو دفعہ گزر گیا رشنا ابھی کل پرسوں کو گزرا تھا کہاں گزرا ان کل شعین خلق نا بے قدر کل شعین خلق نام منصوب الشتخال الاشتغال الشتخار و اور آسمان کو اس نے بلند کیا وہ ود المیزان دو رائے ہیں کمی رائے یہ ہے ابن عطیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میزان سے مراد عدل ہے اس کو کہتے ہیں مجاز یعنی میزان سے مراد ویسے میزان مفال کے وزن پہ کیا ہے آلائی وزن. آلائی وزن جس سے آپ وزن کرتے ہیں وہ کیا ہے میزان؟, بعض کا میزان سے مراد ہے اللہ نے وزن کرنے کا بھی انسان کو تخلیق کر کے دیا یا انسان کے ذہن میں رکھ دیا کہ وہ تخلیق کرے مراد ہے لیکن وہ کہتے ہیں وضاح یہاں اس معنی میں نہیں آئے گا ہاں وضع العدل آتا ہے جیسے فرمایا تو وہاں بھی عدل قائم کرنا مراد ہے تو یہاں بھی فرمایا وود میزان سے مراد آلہ بول کر آلے کے ذریعے کیا ہوتا ہے, عدل قائم ہوتا ہے نا اس لیے وہ آپ دیکھیں محکمہ جو ہوتا ہے عدالت اس کے بعد بھی سمبل کے طور پہ میزان لگا ہوتا ہے تو وبود المیزان کا مطلب ہے وود الدل اللہ نے یہ کائنات پیدا کی ہے اور عدل وہاں قائم کیا ہے بات واضح ہے المیزان اللہ تتغ فلمیز ان لا تتغ جو ہے نا وہ دو وجہ سے ہو سکتا ہے یا تو ان مزدری ہوگا تو پھر تتغو ان کی وجہ سے حالت نصب میں یا پھر تتغ مجزوم ہے اور ان ناصبہ نہیں ہے مفسرہ ہے کلو ان, ان ٹھیک ہے اور لا کون سا ہے جازیبا نہ یعنی وہ کل ان ہم نے ان سے یہ کہا ان کے لا تطغ میزان تو لا کون سا ہو جائے گا ہاں نا ہا تطغ فلمیزان اچھا یہاں بھی میزان سے مراد ہے عدل میں تغیانی نہ کرو اچھا سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ جو اللہ نے عدل قائم کیا اس میں تغیانی کیسے ہوگی تو اس میں جو ہمارا پورا نظریہ ہے جو علماء نے بیان کیا نظریہ یہ ہے کہ جو کائنات میں اللہ کا عدل ہے یہ انسان کے کرتوتوں کی وجہ سے خراب ہوتا ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں یعنی جب ہم کہتے ہیں زلزلہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے آفات جو ہیں اور تحر سالیاں اور فلانا اور ڈھمکانا یہ سب کیوں ہوتا ہے انسان کے گناہوں کی وجہ سے تو انسان کے جو گناہ ہیں وہ ان اگر یہ کوئی ان کو ہم فزیکل لاس کہہ سکیں تو ان پر اپنا اثر رکھتے ہیں سمجھا رہی ہے کہ نہیں تو لہذا کہا کہ اگر یہ ہو جائے گا تو ایسی ایسی بیماریاں آ جائیں گی کہ تم نے نام نہیں سنا ہوگا یوں کرو گے تو یوں ہو جائے گا وہ سب کیا ہیں خارج میں ہونے والے واقعات ہیں تو اللہ تطغو فی المیزان بی اعمالکم السیئے لئن اعمالکم السیئے تخسروا هذا المیزان او تنقصوا هذا المیزان سمجھا رہی ہے کہ نہیں اللہ تطغو فی المیزان اور بعض علماء نے کہا کہ پیچھے جو میزان ہے وہ میزان کونی نہیں ہے بلکہ میزان شرعی تو پھر کیا ہوگا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ اَيْ وَوَضَعَ الشَّرِيعَةَ الْعَدِلَةَ شریعت العادلہ کیونکہ شریعت عادلہ کے ذریعے صحیح حقوق تقسیم ہوں گے وہ میزان ہے تو لہذا اس میزان میں حد سے آگے نہ بڑھنا یعنی لا تتعدو حدود اللہ و حدود اللہ ہی سکتا ہے؟ بات واضح ہو رہی ہے کہ کی نہیں کیا میزان کا مطلب ہوگا اما يكون المیزان المیزان الکون فل مراد لد وہ عکیم الوزن بالکش اس لیے آپ دیکھیے وہ جو امام غزالی کی کتاب ہے المستقیم وہ اسی اصول پر ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن میں کچھ میزان دیے تو پہلا میزان دوسرا میزان تیسرا میزان کیونکہ کہا نا کہ وہ وہ واقیم بالقستمستقیم کہاں ہے سورہ نام میں. آ, تو المستقیم بھی سیدھی ترازم کو کہتے ہیں ٹھیک قسط عاصل مستقیم کے ذریعے تم نے تولنا ہے تو کہا ہر چیز تولی جائے گی اس کے ذریعے شریعت کے ذریعے قرآن کے ذریعے کیونکہ قرآن میزان ہے قرآن کیا ہے میزان ہے تو بہت پڑھنے والی کتاب اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ سارے جو قوانین منطقیاں ہیں جو اصول ہیں جن پر منطق چلتی ہے وہ کس طرح قرآن سے اخذ ہوتے ہیں القست المستقیم سیدنا حجت الاسلام الامام الغزالی وہ عقیم الوزن بالقست اور وزن قائم کرو آپس میں عدل کے ساتھ آپس سے مراد ہے وزن سے مراد کیا ہے حقوق ادا کرو بعض علماء نے بالکل لٹرل بھی لیا وہ بھی ٹھیک ہے کہ سے مراد ہے ترادو میں جب تول کے دیا کرو تو بالکل عقیم سیدھا اس کو رکھا کرو اور ولاسر المیزان کسی پلڑے کو جھکایا نہ کرو یعنی یوں کر کے تھوڑا سا یوں کر دینا ٹلٹ کرنا تاکہ حق مار لو یہ بھی ہے اس سے مراد کیونکہ میزان اکثر لوگ اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں نا تو میزان سے یہ بھی مراد ہے اور یہ بھی ہوگا کہ اگر میزان سے مراد کل شریعت ہے تو عقیم الوزن بالقشتی ولا تخصر المیزان ای ولا تخروی حقوق وم تخصرو دونوں نے کیا کہا ولاسا اشیا بنا دیں دونوں ہو سکتے ہیں وقیم الوزن بلآ ولاق سرکشتی ولا تخسر ولاحا وہی ہے جی ٹھیک ہے منصوبہ ولاحا لام اور زمین کو اس نے رکھ دیا ہے پھیلا دیا ہے بچھا دیا ہے خل کیا ہے عدم سے پیدا ان کے اندر ایک مفہوم عدم سے پیدا کرنے کا بھی جیسے حدیث موضوع ہے یعنی علی صلی وجود ان الرجل اور من اہومنگی وضا من اہندگی تو اور دودا اہ اور دودا ل انامی کے بارے میں حمزہ نیم اس کا مادہ یہ اسم ہے اور انام کا اطلاق کل المخلوقات پر ہوتا ہے زیادہ قبیرہ یہی ہے جو ابن نے علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ویسے کسی نے کہا کہ الحیوانات ہے کسی نے کہا انسان ہے کسی نے کہا جان ہے لیکن صحیح تر قول یہ ہے کلحا مخلوقات اللہ تعیش والا متن العردی فہیت من الام انعام نہیں ہے یہ بس یہ ذہم رکھنا یہ انام ہے ٹھیک ہے حمزہ نون مین تو فرمایا ول اور تن وخلو ذامان کم یا کم دونوں استعمال ہوتا ہے کم اور کم کی جمع ہے اور اس یہ خوشے کو کہتے ہیں خوشے سے مراد یہ ہے کہ پھل کے اوپر جو غلاف آ جاتا ہے جب پھل کچا ہوتا ہے پکنے کے ساتھ ساتھ وہ غلاف گرتا چلا جاتا ہے اس غلاف کو کیا کہا جاتا ہے کم جس طرح اس یہ جو آستین ہے نا انسان کی اس کو بھی کیا کہتے ہیں کم اور اس کی جوابی اقمام ہے تو پتہ چلا کوئی شے جو چاروں طرف سے ڈھاپ رہی ہو کسی شے کو اس کو کیا کہا جاتا ہے کم اور کم و جمہ اکمام تو فرمایا فی ہا زمین میں میوے ہیں والنخل اور کھجور کے درخت ہیں ذاتو ان کی صفت کیا ہے وہ ذات القمام ہے وہ خوشے والے ہیں ٹھیک ہے ذاتو الاقمام اور زمین میں کیا ہے و اس کا اطب کس پر ہے فاقیہ پہ یعنی فیحا الحبو وری حان دو کراطے متواتر ہیں اس کی ولحب دل آصفی وری حانو ہماری کراط اور دوسری وریحان ور دوسری متواتر قرات ٹھیک ہے تو کہا کہ اگر ہم اپنی کراط لیں تو ہوگا اور دانا اناج حب سے کیا مراد ہے دانا جس میں قمح ہے بر ہے شعیر ہے ضرورت ہے ذرہ کیا ہے مکئی تو فرمایا والحب اور اناج اس کے اندر کیا ہوتا ہے زل وہ اصف والا ہے کہتے ہیں اصف کہتے ہیں تبلن کو عربی میں کس کو کہتے ہیں لغت میں جب ہوا تیز چلے تو جس کو وہ اڑا کے لے جاتی ہے ہلکا پھلکا سامان وہ کیا ہوتا ہے آصفا بھی تو فن تو توف کیا ہے مر یہ مراد ہے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا مادہ تو را اور ہے تو اس کے اندر خوشبو کا مفہوم ہے عبداللہ نے بات فرماتے ہر جس کو سونگا جائے اور اس کی خوشبو اچھی ہو وہ کیا ہے اور اگر اس کو جر کے ساتھ پڑھیں تو علماء نے کہا اس سے مراد رزق ہے اور اس سے مراد لب ہے لب کس کو کہتے ہیں گری کو کہا وبو جو دانا ہوتا ہے ایک تو اس کے اوپر چھلکا ہوتا ہے جو تمہارے انام کے لیے ہے وریحان سے مراد بیچ میں جو دانا ہوتا ہے وہ تمہارے لیے سمجھا رہی تو حب نام ہو جائے گا یہاں صرف دانے کا نہیں اس پوری فصل کا یعنی وہ جو محصول ہے اللہ رہی؟ نہ کہ نہیں توان یہ دو ہے تو جو دوسری جگہ کہا نا اللہ تعالیٰ اگلی صورت میں بھی آئے گا ان خوشیاں اور خوشبوئیں ٹھیک ہے جو خوشبو کا مفہوم ہے وہ بھی وہاں لیا گیا تو ریحان وہ تو فرمایا خلق الانسان من انسان کو اس نے پیدا کیا ہے کس سے ممم. دیکھیں یہ جو سلس... آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی سلسلت الجرس. یہ جو سلسل ہے نا سلسل یہ اگر کہا جائے سلجرس سل تو اس کا مطلب کی آواز کا تو سلسال اس شے کو کہتے ہیں جس میں سعودھ یہ تیت وہ کیا ہوتی ہے کہ مسنون تو سلسالم من حما کیا ہے حمیہ مطلب ہے پانی کا کیچڑ جیسا ہوگا تو سیاہ رنگ حمیہ ہے مسنون کیا ہے الرط علیہ سمجھا رہی ہیں تو وہ کیا اس کے اندر بدبو ہو جاتی ہے تو بدبو دار اور کالا کھنکھناتی خن ہوئی مٹی اور وہ بالکل خشک ہو جائے تو ہو جائے کل خزف خزف کہتے ہیں فخار کو فخار کہتے ہیں العوانی التی تو منت منت تو جیسے وہ سخت ہو کے اس میں سے ٹن ٹن کی آواز آتی ہے وہ کیا ہے فخار فخار کس کو کہتے ہیں فخاری کہتے ہیں فخاری جو یہ مٹی کے برتن بنا ہے تو سبسال کھنکتی ہوئی مٹی سے کل فخار جیسا کہ مٹی کے برتن ہوتے ہیں بعد باز بازی ہو رہی ہے کہ نہیں سبسال کل فخار اسی سے فخر بھی ہے یعنی جب وہ کہتے ہیں نا فلان یفتخر یا یفخر تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو بھی ٹنٹن کی بس ضرورت ہوتی ہے ٹنٹن کی ضرورت ہوتی ہے اور بولنا ہے یعنی اپنے فضائل بیان کرے گا تو فرمایا خلقل اور یہ میں نے پہلے بھی شاید بتایا تھا آپ کو کہ یہ پانچ الفاظ ہے تراب ہے پھر تین ہے پھر تین لازم ہے پھر سوسال ہمائی مصنوع ہے پھر سوسالم کلفقار ہے یہ ترتیب ہے قرآن مجید میں جو آئی ہے توراب مٹی اس میں پانی ڈال دے تین اس کے اندر چپچپاہٹ پیدا ہو جائے تین لازم وہ چپچپاہٹ ختم ہو جائے لیکن مٹی ابھی کالی ہو اور اس میں سے بو آ رہی ہو تو وہ کیا سلسال مصنون وہ بو اور کالا پن بھی ختم ہو جائے اور بالکل ٹھیکرے کے مانند ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں سلسال کل فخار تو یہ پانچ الفاظ قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کے لیے آئے من خلقراب اور خلق نا منقین منطقین مسمون خلقنا الإنسان من كالفخار. بعد بعد صدق خلق درجة مضمون اور جمع طور أي طور بعد طور مرحلة بعد مرحلة خلقا في بعد خلق في ظلمات ثلاث وهذه المراحل التي يتدرج فيها الإنسان في خلقه في بطن أمه في بطن أمه أول يكون نطفا ثم مضغا ثم علقا ثم ينتقل في مرحلة إلى مرحلة أخرى إلى أن يصل إلى الإنسان الكامل والله أعلم بالصورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانطلق الملأ منهم أن نمشي على آلهتكم إن هذا لا شيء يراد مَ في ملت الر صدق اللہ عمشی صدری وسر امری قولي القدت اللہ على سید محمد وعلى علی سید محمد وبارك وسلم ون طلقرۃ اب طالب بينهم أن على هذا بہ وعلى هذه قریق الذي تمشو علیہ عليها وهي و الطريق الكفر والشرق والطريق يؤنس ويذكر والتأنيس أفضل أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لا شيء يراد ونحن إن شاء الله سنقرأ معنى هذا ولكن أو الأفضل من معنيين أن نقول إن هذا شيء يراد بمعنى أن محمد صلى الله عليه وسلم يريد أن يصل إلى شيء من وراء هذه الدعوة ويريد أن يتفضل كما ذكرنا في الجلسه الماضيه هناك شيء يقال له الاسقاط الاسقاط الاسقاط ايش بروجكشن ترجمته بالعربيه الاسقاط ما يكون في داخل الانسان يسقطه على الاخرين يسقطه على الاخرين هذه عمليه الاسقاط فقال ابو جهل ان محمدا يدعوكم الى هذه الدعوه دعوة لا اله الا الله محمد الرسول الله لانه يريد ان يتكبر وانه يريد ان يملك العرب والعجم فهو ف غرض من ورائي هذه الدعوه هذا هو المعنى ان هذا شيء يراد ما سمعنا بهذا في المله الاخره والملة الاخره هي ملة بني اسرائيل او النصارى ان هذا الا اختلاق اي ان هذا الا افتراء عن ذل عليه الذكر من بيننا اي لماذا اختار الله سبحانه وتعالى محمدا ولم يختارنا ولم يختارنا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب لانهم اذا ذاقوا العذاب استيقنوا ولكن هذا الوقت ليس وقت مناص اليس كذلك اخوان وان طلب الملائكه منهم ان يسلم على طريقتكم <تصفيق> او امسوا امدو مضاء يمضي امدو. امدو على طريقتكم على ولا امدو على سيراتكم ولا تدخلوا مع محمد في دينه مم. واصبروا على آلهتكم اثبتوا على عبادتها متحمده اثبتوا ثبتوا على عبادتها متحملين ما تسمعونه فيها من القدح من القدح وهي الملامة ان هذا لشيء يراد اي لشيء عظيم يريد محمد منا انضاءه وتنفيذه لا محاله او لشيء من نوائب الدهر يراد بنا فنوائب الدهر مصائب الدهر فلا هيله لنا الا تجرع مراره الصبر عليه اي إن هذا لشيء يراد في المعنى الثاني المراد به الشيء الذي يراد للبشر وهو لا يقدر عليه أي هذه من مصائب الدنيا التي تأتي بدون أن يقدر الإنسان على دفعها كما يأتي أو تأتي الزلزل أو كما يأتي الموت فبعث محمد صلى الله عليه وسلم من المصائب في رأيهم التي لا قدرة لنا في دفعها أي فلا حيلة لنا إلا تجرب بس ما،, ما لنا حيلة إلا أن نصبر والاستمساك بالرأي فيه ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة أي ما سمعنا بهذا التوحيد الذي يلوم إليه محمد في ملة العالم التي يدركنا عليها آباءنا وهناك رأي ثاني أن المراد بالملة الآخرة في التفاسير الأخرى المراد بالملة الآخرة ملة النصارى لأن آخر الملة هي ملة سيدنا عيسى عليه السلام والله وعلا إن هذا إلا اختلاق أي ما هذا الذي يدعو إليه إلا كذب وتخرص تخلقه من نفسه يقال خلق الكلام وغيره صلعه واختلق الإفك اختراه وتخلقه كتخلقه, كتخلقه. مصدر هذا اختراه واختلاق الإفك اختراه كتخلقه أي اختراه كتخلقه صح اسكو فاهل كيف اسمه ممكن ممكن كتخلقه ممكن هذا كمان ممكن امثله عليه الذكر من بيننا ونحن السادة العظماء وهو دوننا يريدون انكار كون القون القران منزلا عليه من عند الله ولكن كتخلقه اذا قلنا لان هذه الكاف حرف جر وحرف جر لا تاتي على الفعل ولذلك لو اردنا أراد ان نقول هكذا ك ضرب فنحن نفصل بين حرف كاف والفاء ولكنهما فصل بينهما وإذا ما فصل بينهما فنحن سنقرؤها هكذا تخلقه فشيء اذا, اذا كان هناك فصل ك ثم بين المزدوجين انفرتد كوماس بين المزدوجين تخلقه وتخلقا هذا صحيح ولكن بهذه الطريقه لا تكتب الله تعالى ام عندهم أي بل خزائن هذا جوا جواب على أو على او لماذا اختار محمد محمد فيقول الله سبحانه وتعالى تهكما وسخرية واستهزاء أم عندهم هذه الأسباب أم عندهم خزائن ربك فإذا كانوا مالكين لخزائن ربك فليعطوا النبوة لمن يشاء أليس كذلك وإذا لم يكونوا مالكين وإذا لم يكونوا قادرين على خزائن الله سبحانه وتعالى فالملك بيد الله يعطي النبوة لمن يشاء ولا رد لقضائه فَلْيَرْتقُوا فِي الأَسْبَابِ أَي إن كان عندكم قضاء الرحمة ولهم ذلك الفرج فَلْيَصْعَدُوا فِي الْمَارِجِ وَالطُرُقِ الَّتِي تَوَصِّلُهُمْ إِلَى الْعَرْشِ إِلَى الْعَرْشِ حَتَّى يَسْبُو عَلَيْهِ وَيَدْبِرَ أَمْرَ الْعَالَمِ وَيُنْزِلَ الْوَحْيَ عَلَى مَنْ يَخْتَارُهُ وَيَمْنَعَ إِنْزَالَهُ عَلَى مُحَمَّدٍ يُقَالُ رَقَايَ رَقَا وَارْتَقَى إِذَا سَعِدَا <تصفيق> <تصفيق> جمع سبب و كل ما يتوصل به الى غيره من حق او نحن آه. والامر للتحكم والتحكم السخرية والاستهزاء والاستخفاف اے فل يرتقوا في الاسباب هذا امر اليس كذلك ولكن لماذا امرهم الله سبحانه وتعالى بان يرتقوا في الاسباب و بان يصلوا الى العرش لکن يحكم العالم امرهم استهزاء و سخرية وتهکما واستخفافا بهم لانهم ما يقدرون الأمر بين وواضح جند من ذاك مهزوم من الاحزاب ليسهم والمراد كثير من القصار المتخاذلين مهزوم مكسور هذه الما ما نكره موصوفا والمراد به او المراد بها التحقير أي جند ما هناما نقول مثلا جاء رجل ما جاء رجل ما أي أي رجل أنا لا أعينه ولا أشخصه لأن هذا الرجل كان رجلا عاميا جدا لا يعرفه أحد أليس كذلك فنحن نقول جاء رجل ما رأيت رجلا ما وكذلك يحقر الله سبحانه وتعالى هذا الجند الذي سيجتمع في مكان ما كيف عرفنا أنهم سيجتمعون في مكان ما لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم من قول الله سبحانه وتعالى هناك جند ما أي جند الحقير هناك ولكن الله لم يحدد هذا المكان بس قال هناك كيف عرفنا هذا المكان بعد أن هزم الجند هذا عليه وسك وهو مكان بدر ولذلك يقول المفسرون جند ما هناك أي في الموضع الذي سيجتمع فيه هذا الجند لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم وسيهزم فجند ما هناك في موقع بدر مهزوم من الأعزاب كما هزم الله سبحانه وتعالى الأعزاب الكثيرة قبلهم هذا الجند الحقير أيضا سيهزم في مكان ما ليس هذا. هو فهناك إبهام في الجند أيضا وفي المكان أيضا حينما قال جند ما عرفنا اي جند وحينما قال هنالك عرفنا اي مكان فلا نعرف تفسير هذه الايه الا بعد وقوع تاويلها الا بعد وقوع تاويلها ولذلك قال سيدنا عمر عرفنا الجند وعرفنا المكان اي مكان قصد الله سبحانه وتعالى حينما قال جند ما هنالك رايتم اليس هناك ابهام وفي الابهام تفخيم وتعظيم كاننا كلنا المخاطبون حينما سمعوا هذا الكلام صاروا مشتاقين لكي يعرفوا اي جند, جند هذا واي مكان الذي سيوزم فيه فكلهم كانوا مشتاقين فلما وقعت وقعت بدر عرفنا المكان والجند فمن اين لهم تدبير الالهيه والتصرف في الامور الربانيه فلا تكترث لهم اي ايش المعنى يعني انهم سيهزمون فكيف سيتصرفون في العالم وكيف سيعطون النبوه لمن يشاءون فلا تكترث بهم والهزيمه تكترث بهم اقترس لا تبالي بهم لا تغالبه والعزيمه المبشر بها ما ظالكم يوم بدر او يوم الفتح مم. واصل الهزم غمز الشيء اليابس حتى يتفتم ويكسر يقالوا تهزمه القربه يابس متكسرا وحزم وحزم الجيش وحزموا الجيش كسرته اصل المعنى كسر الشيء اليابس غمز يغمز معناه وخزى يقزى شبونه غمز الشيء الذي كان یابسا فإذا غمزناه انکسر ليس كذلك فهذا الانکسار يقال له الهزیمہ تهزمت القربة إذا یبست وتكسرت فرعون ذو الأوتاد أي المبا... المباني, مباني المباني مباني جمع مبنى المباني العظيم الضخمة مم أو قبل جنود الذين يقومون ملكه كما تقوم الأوتاد مبين زكر معنيين للأوتاد والأوتاد جمع وتد إما أن يكون الأوتاد المباني الطويلة العريضة أو يكون له الملك الطويل كما تقوى الخيمة بالوتد كذلك فظو الأوتاد أي ظو القوة وظو ملك قوي نعم أو الملك الثابت ثبوت البيوت, البيوت بالأوتاد و.. واصحاب الأيكة هم قوم شعير عليه السلام آية ثمان وسبع ها كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ظو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأهزاء هاتان الآيتان تجيبان على السؤال الذي يطرأ على قارئ القرآن وأي سؤال هذا؟ هناما قال الله سبحانه وتعالى مهزوم من الأحزاب فنحن نشتاق إلى معرفة هذه الأحزاب أي أحزاب يتحدث عنه الله سبحانه وتعالى فبعد ذلك عرف هذه الأحزاب قلتا. انا اقصد بالأحزابی قوم نوح وعاد وفرعون وثمود وقوم لود واصحاب لئك هذه الأحزاب التي هزمت في الماضي وأنتم ستهزمون في الحاضر فاہمتا <تصفيق> وما ينظر هؤلاء ما ينتظر الكفار مكة الَّذین هم أمثالك أولئیک الكفار المهلكين مم. إلا شيحة واحدة هي نفط البعث مم. ما لها من فضاء أي آه. من توقف, من توقف من أي ما لها من توقف ولا انتظار ولا مهلة وإنه سيفسر الفواق فهناك قراءة الفواق والفواق النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال في حديث مشهور في التبراني وقال العيادة فواق ناقة العيادة فواق ناقة ماذا المعنى؟ الفواق كما سيفسر إنه المهلة أو المسافة التي تكون بين حلبتي الناقة أي تحلب الناقة أولا ثم يرتفع اللبن إلى الفوق تنتظر دقيقتين او ثلاثة أو خمس دقائق ثم ينزل اللبن مرة أخرى في الظرع فتحلبه فتحلبه مرة أخرى فهذا الانتظار والتوقف القليل الذي قد يمتد إلى دقيقتين او إلى عشر دقائق هذا يقال الأويج الفواق فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول العيادة إذا ذهبت لعيادة المريض فلا تجلس عنده طويلا جدا عيادة المريض فواق ناقة خمس دقائق أشهر دقائق ليس أكثر من هذا وهذا صحيح لأن المريض أيضا في بعض الأحيان يتأذى بالسبب كسرة العواد جمع آئد الذي یعوذو المريض فعلى الانسان ان يخفف على المريض الا الفقہاش قال الا اذا عرف ان المريض يستأنس بوجوده فعليه ان يجلس طويلا عنده لکن يؤنسه ويؤانسه ويسلی عنه علیسا كذلك فهذا هو معنی الفواق العیادة فواق ناقة ای منتا في انเก غورن مقدار وهو الزمن الذي بين الفطتين او رجوع بعد الحلب نفس الشيء تقريبا وقريه بالضم بمعنى مم. اجل لا تقى اي من العذاب الذي تباركتنا به مم. ولا تؤخره الى يوم الحساب الذي مبداه الصيحه المذكوره قلتوا ان نصيبهم يقولون نحن نريد حسابنا في الدنيا إما أن يكون شرًا أو خير حسابنا في الدنيا ولقيت ولقيت النصيب المفروز فرز بمعنى أخرج أي النصيب الذي المخرج الذي يخرج فرزت الشيء إذا أخرجت منه الشيء واتركت الباقي هذا هو معنى الفرز الفرز هو شيء آخر في الحقيقة الفرز في اللغه الارديه شانطنا الفرز يعني فرزت الحمطة أو فرزت الحبة إذا أخرجت القشرة إلى البر وحصلت على الحبة هذا هو المعنى الفرز ولذلك يقولون في هذا الزمان كيف يستعمل الفرز مثلا في الانتخابات الأمريكية هم يقولون في الجزيرة عملية الفرز جارية عملية الفرز إيش نقول بالأردية عملية الفرز؟ ووتوكي شان بي شان بي تو هم يقولون هذا عمليه الفرز للاصوات الاصوات votos اصوات الناخبين فعمليه الفرز يعني نحن نريد من الله سبحانه وتعالى المشركون يقولون هكذا ان يفرز لنا الحساب ويعطينا ما لنا وما علينا في الدنيا نحن لا نريد الاخره نحن نريد عمليه الفرز الان ولكن في الحقیقہ عملیت الفرس ستكون فی الاخرہ كل العمال ستكون حاضراتا امام الله و والله سيفرزها والله سيفرزها النسیب المفروس کانه قط و قطع من غیره ویتلک علا لیکن قط يقط بمعنی قطع سکا کے الورقت المختومہ رسمی اسک اور رسمی اسکق اور رسمی وہ کدالی کا یوکالی آئی دہاداتی ڈگری صحيفة الجائزة لأنك تحصل على جائزة جائزة إيش؟ في اللغة؟ إنعام فهمت؟ يعني مثلاً هناما نتخرج من الجامعة نحصل على شهادة الماجستير أو شهادة المكالورية فهذه الشهادة يسمى أيضاً أو تسمى أيضاً السك وكذلك سك البيت سك البيت؟ أوراق البيت المختومة من الحكومة التي تثبت أن هذا الرجل مالك للبيت فهذه كله؟ الصحوك. فهم يقولون نحن نريد مثل هذا الصق أي كتابنا وصحيفتنا وصحيفة الجائزة ولا نريد أن نأخذ هذه الصحيفة التي أنتم تتحدثونها في الآخرة اي عجل لنا صحيفة أعمالنا لننظر فيها وجمعه قطوط وقططوط واذكر عبدنا داود فصلى الله تعالى في هذه السورة قصص طائفة من, من الأنبياء, قصص طائفة من الأنبياء تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم أوه. اي اذكر ما حصل لهم من المشاق والمحل مشاق جمع مشاقه فَصَبْرًا عَلَيْهَا حَتَّى فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَكَانَتْ عَاقِبَتُهُمْ أَحْسَنَ عَاقِبَةٍ فَكَذَلِكَ ٱنْ تَصَبَّرْ وَأَمْرُكَ عَامِلٌ لَّا عَائِلٌ عائِلٌ ها أَلَا يَقُولُ عَائِلٌ وَالصَّحِيحُ أَنْ نَقُولَ عَائِلٌ وَهُوَ رَضْمٌ صَحِيحٌ وَلَكِنْ عَائِلٌ هَذَا كَمَا صَحِيحٌ وَأَمْرُكَ عَائِلٌ الواو تتغير إلى ياء تتغير الى ياء لماذا؟ لأن الكسرة موافق للياء وليس موافق للواو في التعليلات نحن نقرأ هذه القاعدة والضمة موافقة للواو فإذا كانت هناك ياء وجاءت عليها الضمة نغيرها ونبدلها إلى واء ولكن إذا كانت الظمة مكسورة نغيرها إلى ياء <تصفيق> وَأَمُّكَ آئِلٌ لَا مُحَالَتَ إِلَىٰ أَحْسَنِ حَالٍ ذَا الْأَيْدِ اے الْقُوَّةِ فِي الْعِبَادَةِ وَالدِّينَ هنا المراد بالأيد ليس جمع يد بل المصدر يقال آذر رجل يئيد ايدا وئيادا إذا قبی واشتد فهو ايد ومنه ايدا اللہ فائيدا ولماذا قيل عن سيدنا داود عليه السلام أنه ذل ايد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقولي اكثر المفسرين ذكروا هذا الحديث ان افضل الصيام صيام داوود عليه السلام كان يصوم لي نهارا ويفطر نهارا يصوم يوما ويفطر يوما وافضل صلاه الليل صلاه داوود صلاه داوود فكان ينام النبي صلى الله عليه كان ينام نصف الليل ثم يقول يقوم ثلثه ثم ينام صدثه الأخير فهذا أفضل العبادة ولذلك جاء في الحديث الآخر آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعبد البشر داود أعبد البشر الذي عبد الله أكثر من غيره هو سيدنا داود فظل أيد ليس معناه فقط أن عنده يد قوية لا إنه كان يصبر وكان عنده جلد واحتمال على مشاق العبادة هذا هو المعنى وهناك رأي آخر أن المراد به اليد لأنه كان يصنع منه الدروع ليس كذلك كما جاء في سورة الفاطر أو سبا لأنه كان يصنع هذه الدروع دروع جمع الدر زرين وألنا له الحديد لأن الحديد اذا جاء في يد سيدنا داود علیہ السلام صار مثل الشمع يقولون صار مثل الشمع شمع ایش مو انہو اواب رجاع إلى ما يرضى اللہ غروری في تفسیره انہو الرجل رجاع إلى ما يرضى الله غروری في تفسیره الرجل, الرجل يذکر ذنوبه في الخلائی فيستغفر الله تعالی رجل فهو اذا بنفسه <تصفح> <قول ما> <تصفح> <تصفح> تو سمجھ آ گیا فآب الرجل إلى أهله رجع نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونكمل الباقي فضل بإذن الله سبحانه میری گاڑی ادھر لڑائی ہو رہی میں صحیح جگہ کچھ لوگ کی سڑک پر